اور اس پانچویں نو کو اب یہاں مکمل کر رہے ہیں کہ بے سمجھتا کیا ہی بری چیز ہے کیا ہی غلط چیز ہے اشترا جو انہوں نے اشترا کے دونوں مطلب آتے ہیں نا خریدنا بیچنا کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی بہی جس کے ساتھ انفسہم ہوں یا اپنی جانوں کو بیچ دیا یقف یکفرو یہاں پر بیچنے کے معنی میں آ دی کہ کیا ہی بری چیز ہے جس چیز کے عوض انہوں نے انفسم اپنی جانیں کھپا دی جانوں کو بیچ دیا اور عوز میں حاصل کیا کیا ای یکفرو بما انضل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس کا کفر کیا اس کا انکار کر دیا بس یہ انہوں نے کمایا کہ اپنی جانیں کھپا کر اس کے عوض میں کیا چیز حاصل کر لی بیچیں اپنی جانیں اور اس کے عوض میں کفر کو حاصل کر لیا باغجن زد باغی ہو گئے زدی ہو گئے باغی بھی نہیں زدی ہو گئے این یونز اللہ اس بات پر یہ ہے کفر کی علت کا بیان کہ کی کفر کیوں ہوا ایونز اللہ کہ اللہ تعالی نے نازل کیا من منفس ہی اپنے فضل کو اللہ عبادی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہ خدا نے اپنے فضل کو نازل کیا یہاں فضل سے مراد وہی ہے کہ اللہ نے وہی نازل کی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہی نازل کر دی انہیں وہ حسد لیڈوا بغجن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے فضل کے بعد اللہ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یونز اللہ امن اللہ نے اپنا فضل اپنی وحی نازل کی علامی یشاہ من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اچھے احوال ہیں جو محض اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے وہ خود خدا کے چاہنے پہ موقف ہے انسان کے کسب انسان کی محنت کو اس میں کچھ دخل نہیں یہ شاہی نوا دی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا مثلاً علم ہے رشک آتا ہے کہ کسی کو اللہ نے اتنا علم دے دیا تو اللہ نے اپنے جس بندے کو چاہا دے دیا خوبصورتی ہے فلاں کیوں اتنا خوبصورت ہو گیا اللہ نے اس کو چاہ دے دی وہ چیزیں جو انسان کو اپنے کسب اور اپنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جس کو چاہ دے دیا فباؤ سو یہ آ گئے بےغز خدا کا غزب ان پہ نازل ہوا اللہ غزب ایک غضب کے بعد دوسرے غضب پر ایک تو مفسرین کا گروہ اس طرف گیا ہے جس میں امام راضی رحمۃ اللہ علبی شامل ہیں نقل کیا انہوں نے کہ یہ دونوں غضب جو ہیں اصل میں ایک ہی ہے بات فباؤ بےغذ بن اللہ اللہ کا غضب در غضب نازل ہوا ان پہ اور غذب کو دونوں جگہ اللہ نے تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے نکرہ اس کا مطلب ہے شدید غصہ اور پھر شدید غصہ خدا کا نازل ہوا ان یہودیوں یہ جو ہر سو دو، سو دو سو برس کے بعد مار دیتا ہے نا کوئی نہ کوئی انہیں ان کی تاریخ آپ پڑھیں ہر ڈیڑھ سو برس دو سو برس کے بعد کوئی نہ کوئی آفت ان پہ ایسی آتی ہے کہ لگتا ہے یہودی بالکل دنیا سے ختم ہو گئے پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ایک فصل تیار ہو جاتی ہے دو سو سال بعد آ کے پھر کوئی کاٹ کے چلا جاتا ہے وہ کوئی جڑی اکھیڑ دے اس کی فتنے کی وہ اسے دے سال السلام سلام ہوں گے کہ ختم نہیں ہو جائیں دنیا سے یہ ہے چیز فباؤ بےغذ بن علاغ اللہ کا غصہ در غصہ اس قوم پر نازل ہوا جس مالک نے اتنے انعامات کیے تھے اس کی نافرمانیاں اور بار بار اس کی نافرمانیاں اور اس کے بھیجے ہوئے بندوں کو قتل کر دینا یہ کوئی کم گنا تھوڑی تھے ایک تو تفسیر یہ ہوئی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ فبا بے غب بن اور اللہ تعالی کا ایک غضب تو ان پر اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے اوپر گزرا ہے نا کہ یقفرو بما انزل اللہ یہ کفر کرتے ہیں اور آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ایک غضب تو ان پہ یہ نازل ہوا اور دوسرا غضب بغ جن جو ضد انہوں نے کی اس پہ نازل ہوا دو چیزیں ہو گئی جمع ایک تقزیب آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اور دوسرا اس زد اور اناد پر اس شرارت پر جو دل میں چھپی ہوئی تھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلات وسلم اس کے وجود ضد ہے بس ابا کے غد بن پہلا غصہ انکار پر دوسرا غصہ ضد پہ ایک اور بڑی اچھی تفصیل کیا مفت سرین نے وہ کہتے ہیں ان یہودیوں پر پہلا غضب نازل ہوا جب عیشا علیہ السلاۃ السلام کا انکار کیا اور دوسرا غضب نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو دونوں نبیوں کا انکار اس پہ خدا کا غصہ ان پہ برسا بل کافرین عذاب و مہین اور کافروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہر طرح کا عذاب ذلت کا بھی رسوائی کا بھی اور علم والا بھی اور عظمت میں بھی بڑا عذاب بھی سب چیزیں